کریم یہ ہمارا تصور کا موضوع جو ہے یہ تعزیب اخلاق ہے عام طور پر اردو میں اخلاق کہتے ہیں اچھی اچھی باتیں کرنا میٹھا بول بولنا اچھا رویہ برتنا اس کو اخلاق کہا جاتا ہے عربی میں اور شریعت میں اخلاق جو ہے وہ صرف اتنی بات نہیں ہے بلکہ اخلاق دین کا ایک شعبہ ہے دین کا چوتھا شعبہ ہے پہلا شعبہ عقائد ہے دوسرا شعبہ عبادات ہے تیسرا معاملات ہے چوتھا اخلاق اور پانچواں معاشرت ہے عقائد اور مثال جڑ کی ہیں اور عبادات مثال تنے کی ہیں ان دو چیزوں سے تو درخت کا وجود قائم ہے اور معاملات اخلاق اور معاشرت جو ہے یہ اس کے پر شاخیں پتے پھول پھل ہیں عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہہ ہیں کہ حکوکل ال... بات بہت اہم ہے حکومل سے زیادہ اہم ہے اور معاملات ٹھیک ہونے چاہیے عبادات کے مقابلے میں عبادات ٹھیک ہے معاملات ٹھیک نہیں ہیں ساری ضروری ہیں ایک دو بات کہنے میں اس بات کا خیال کرنا ہوتا ہے کہ ایک بات دوسری بات کی تردید تنقید نہ کریں میں کہوں کہ گاڑی میں تو انجن بہت ضروری ہے جی ٹائروں کی ہوا کیا چیز ہے تو بیٹا میں نے بار کو سنا ہوا کیا لمبا ہا کی تو کوئی خاص اہمیت ہی نہیں ہے ڈالنے کے لیتے بھی چاروں ٹھہروں میں دس روپئے ہے کے دس روپے لیتے تو لہٰذا وہاں کے ساتھ چلے تو وہاں کے ساتھ جب گاڑی کو چلاتے ہیں اور ٹائر کو چلاتے ہیں تو کیا اثر ہوتا ہے سوال ہے سر جن چیڑا ہو سکتا ہے اور اس میں جو ایک وائرلیس ٹائر ہوں گے بعد میں وہ ابائڈ لگے اگر ابائڈ ہو تو ٹائر بھیڑ بانجی پہنچ جا یا اوش لی دی یا جن میں جب ٹائر آواز سے بڑا ہو ٹوب اس کی اوکنہ ہوا ہو تو سارے کا سارا ایک پیس کے طور پر مقابلہ کر رہا ہے رسٹنس کا تو سارے کا سارا ایک پتھر بن کر چل رہا ہے پوری اس وقت آپ سمجھیں گے اس کی قوت جو ہے وہ ہو گئی 1000 پاؤنڈ اس کا جو ون تھاؤزینڈ پاؤنڈ پر فیٹ کر رہا ہے اس کی واک ہو گئی تو اس کا فسفس پلپلا ہو کر وہ ہارا رسے کو 1000 کی مار پڑ رہی ہے اس کے لگے ہوئے پنکھر اکھڑیں گے ہاں جی نیا پنکھ جو اس کو انہیں ہلاک ہوں گے پیر کے جو سارے بوجھ بوجھ کو لینا پڑے گا اور ان کو بھی مقابلہ کرنا پڑے گا کیونکہ ہر چیز جدا جدا مقابلہ کر رہے ہیں سارے میرے طرح اکٹھے ہو کر کر رہے تو نہیں کر رہے تو جی شریعت میں بیان کہ ہم یہ اصول ہے جو کہ ہم نے ہمارے شاعر جو گھیرے تجربے اور علوم والے سے ان سے ہم اس بات کو سیکھا کہ مائر آدمی جو ہے جب ایک عمل کو بیان کرتا ہے دوسرے عمل کی تردید تنخیص نہیں کرتا تو اس کو ناقذ بتا دیں اس کو کم کر دیں تو اس سے نہیں ہوتا مجھے کو ہم احتکاب میں بیٹھے نا تربیت احتکاب تھا وہ تمہارا دس دن کا تربیت احتکاب ہوتا ہے وہ فضلی تالا شراب قیادی تو بتایا بغیر اس سے زندگی بدلی ہوتی ہے دس دنوں میں زندگی مکمل بدل کر ہے تو ایک آدمی آدر ساتھی کو ترغیب دے رہا تھا کہ احتکاب میں نے بیٹھو رہا. اس کے ساتھ نہ بیٹھو نا بیٹھو تو حدیث ابھی علاقہ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ احتقاب میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی آیا تو اس کے ذریعے کسی کا قرضہ تھا اس قرضے والے سے اس کی جانچ کرانے کے لیے انہوں نے احتکاب چھوڑا اور چلے گئے تو کہ احتکاب تو ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے قرضے کو چھوڑتا جانا پڑا لوگ بے نمازی مر رہے ہیں ان کے پیچھے پھرنے کے لیے تو زیادہ ضروری ہاں بیٹھنے سے مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے ایک عمل کے مقابلے میں دوسرے کو, مقابل کو جو بیان کیا ہے تو اس میں ایک عمل کی اہمیت کو سراہتے ہوئے ایک عمل کی اہمیت کو سراہتے ہوئے دوسرے عمل کی ترغیب دی ہے ایک ہی کی تنقید کرتے ہیں دوسرے کے کرنے کا نہیں کہا ہے مزاجی شریعت نہیں ہے اب یہ حدیث تیسری بیک المومن القبی خیرومن ضعیف قوی مومن جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ضعیف مومن سے زیادہ المبوب اور بہتر ہے خیر ہوں وہ حب و کمزور میں مان سا کل جی خیر سب میں ہے ابھی کبھی ممن کے ہم تو بڑے کبھی ہیں جی ہم جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں مقابلہ کمزور کے اس کو بھی سراد خیر سب میں ہے وہ زیادہ کارکردگی کر, کر سکتا ہے زیادہ کام کر سکتا ہے دوسرے تیسری مایا فرمایا کہ تمہاری مدد تمہارے ضوافا کی وجہ سے کی جاتی ہے جی کہ تمہیں جو روزی دی جاتی تمہارے وافا کی وجہ سے گھر جی؟ میں ایسا مریض پڑا ہوا ہے ٹوٹا پھوٹا اس کا کوئی سارا نہیں ہے کوئی آسرا نہیں ہے اور اس کی وجہ سے تم آنے والے آدمی کو اللہ تعالیٰ ملازمت دے رہا ہے روزی دے رہا ہے دکان پر آدمی آنے والا اس کی طرف آ رہا ہے دوسرے کے پاس نہیں جا رہا لیکن جانے بلا رہنمائی اس کی ہوتی ہے کہ یہاں زافع کی روزی کی ضرورت ہے یہاں جائیں قرۃ اللہ <تصال> میں لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ڈی سی تھا اور بازار سے گزر رہا تھا تو ایک سبزی کی رڑی لگی ہوئی سبزی کو وہ کہتا ہے میں دیکھا تو وہ ایک دن دو دن کی پرانی ہو کر اس حال میں ہے کہ بس ابھی اگر نکلی نہیں تو سڑ کر گرائی جائے گی اور آدمی کے چہرے کو دیکھا کپڑوں کو دیکھا تو اندازہ ہوا کہ کیا کھائے گا گیس کے بال بچے کیا کھائے گی کہتے میری گاڑی دوستی اسے کہا ساری سبزی کو میرے ڈک بیٹھا جی کتنے پیسے اس کتنے پیسے وہ پیسے اس کو میرے پکڑائے جب میں گزر لگا تو پاس ایک بوسی بیٹھا ہوا تو اس کا سوسرا بچ گیا سا بچ گیا نہ خریدتا سبزی کو تو کیا ہوتا جی جیس کو برابر نہ خریدتا ہے سبزی کو تو سیا پانچا کیا جاتا ہے اس کا پندرہ لاکھے کا حقم تھا اس کے علاقے میں ایک آدمی اس حال میں تھا کہ رات کو اس کے بعد فاقے میں جاتے اور وہ غیرت کے تقاضے کو لے کر مزدوری پر کھڑا تھا اس کا سے کوشش کر لی تھی کہ اس کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی سمان اللہ پیرت کیا کر رہے تھے شریعت اور اس بات کو بیان پہ گیا تھا کہ شریعت میں جو ہے تو وہ ایک عمل جو دو عملوں کو بنانے کے لایا جاتا ہے ساتھ ساتھ اس میں ترقی تر تر تنخیص اور تردید کے لیے نہیں ہوتا ایک کی اہمیت کو لیپس کراتے ہوئے دوسری کی اہمیت دلائی جاتی ہے کہ اتنا ہم اتنے سواب ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرا جو ہے اس کا بھی اتنا سواب ہے تو مضمون اخلاق کا بیان کرنا تھا نا تحزیب الاخلاق تو اس میں یہ ہے کہ عربی میں اخلاق جو ہے یہ عربی میں اور خاص طور سے شریعت میں اخلاق وسیع مضمون ہے اور یہ دین کا چوتھا شعبہ ہے اور بات یہاں سے ہوئی تھی کہ اس کی جو جڑ اور تنا ہے یہ تو درخت بنیاد ہے شاخیں پتے پھل پھول یہ اس کے نتائج ہیں جس نتائج ہے اور اس کو یہ جو تھی بات تردید ترکیب سی پر آ گئی تھی کہ ہم جب بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ عبادات ایباد کیا ہے یہ معاملات اہم ہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے یہ ساری اہمیت سے وہ ٹائر کی بات آ تھی ابا والی ساری سب سے بس اس پر آ گئی تو اگرچہ ٹائر کی آبا کی مالیت کو دس روپے ہے لیکن سفر کے لحاظ سے پوری اہمیت کی چیز چیزوں کو سفر کو روک دیں میں اس لیے اس بات کا برتھ کیا کرتا ہوں کہ دین سا کل کا کل مقصد ہے ٹھیک ہے نا اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا یہ چیز مقصد اور یہ چیز ضرورت ہے دین کے مستحبات تک مقصد ہے یہ کل کا کل مقصد ہے ٹھیک ہے نا اس میں کہیں پہ نہیں بات نہیں کہ دعوت اللہ مقصد ہے اور باقی دین یہ ذریعہ ہے ویسے ضرورت ہے یا راستے کی جی کل کا کل دین مقصد مستحبات پر میں غور کر رہا تھا <laughs> مصطبات کے بعد دین کے ایک درجے کو کہ آداب آداب یہ کسی کام کو کرنے کا بہت اچھا طریقہ ایک ہے اس طرح کریں آپ اچھی بات ہے اگر آپ نہیں کر پا رہے تو جیسے آپ اپنی ضرورت کو پوری کر رہے ہیں اس طرح کریں اس پر شیر پکڑتی نہیں آپ کھانا کھانے کے آداب بتائے گا بیٹھ کر کھائیں اس پر کھائیں تو پھر خان پر رکھیں है? یاد آپ کیونکہ اس کی اتنی سختی بھی نہیں کی گئی کہ آپ جو ہے تو وہ اگر آپ گھوڑے پر سوار ہیں اور آپ کو کھانے کی ضرورت پیش آئی ہے سفر تو شہر نے کرنا ہے وہ بیٹھے بیٹھے کھائے سختی شریعت نے نہیں کیونکہ باغ دال تو میں کھڑے ہو کر جو کھانا ہوتا ہے نا تو باز ساتھی اتنا رد اور پر سختی کر لیتے ہیں گویا کہیں حرام طریقے کار ہے بہتر تو نہیں ہے لیکن حرام تک نہیں ہے ان کی شریعت سختی دیکھی ہوئی کراچی میں کسی پل کانٹینٹل میں کچھ تاجروں نے دعوت کی تعارف کری بڑی بڑی شخصیات کو انہوں نے بلایا اور اس میں بڑے بڑے علماء اکرام کو بھی بلایا ہمارا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو متحشی صاحب کو بلایا تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ وہاں کھانا تو کھڑے ہوگا تو کیا کریں آئیں گے وہ ناراض نہ ہوں خود نے کہا وہ کھانا لے کے ایک طرح کو بیٹھ کر کھا لیں گے اسی ماحول میں تو وہ جو مشورے والے ماہرین تھے ان نے کہا نہیں ایسی یہ اسلحہ بیٹھنا برا لگتا ہے ایک آدمی ہو اور وہ باقی لوگ کھا رہے ہیں زمین پر بیٹھا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے گرنے کا خطرہ آئے یعنی؟ بیٹھ کے اس کے کپڑے خراب ہوتے ہیں صرف جتنی سختی نہیں کی ہوئی ہیں بھارت لگ رہا ہے تو حضرات علامہ اکرام کا اعزاز چاہتے ہیں اور شریع اعزاز چاہتے ہیں تو آپ ایک خوبصورت قالین لے, لے کر جائیں اس کو بچھائیں ایک طرف کو تقسیح لے کر ان کے لیے جائیں اور لیے رکھیں اور باقی لوگوں پر اپنی ہے تو بزرگی جتانے کے لیے اور اپنی شیخی جتانے کے لیے کہیں کہ ہمارے حضرات علامہ اکرام شہد میں سے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں تو ہم تامل بیٹھنے کا بندوبست کیا آپ خفا نہ ہو یہ طریقہ ہے ہاں جی وہ کہنا چاہتے ہیں تو اس طریقہ کار یہ ہے سال نے کیا باقی یہ تو اتنی پیچیدگی ہوتی ہے سلوک اس سب باتوں کا خیال رکھتے ہوتے رکھ رکھاو کرتا ہوتا ہے خیر وہ یہ مضمون قبل ہو گیا کہ شریعت کے بیان کرنے میں آمال کا تقاوت اور تنقید نہیں کرنی چاہیے تردید نہیں کرنی چاہیے وہ بات ہوئی تھی کہ یہ چوتھا شوپا ہے اور اخلاق, اخلاق کے لیے اگر ہم عام کیونکہ ساتھی انگریزی سے زندہ متعارف ہیں تو اس کو یعنی آ, وہ بیان کرنے کے لیے دیں کہ اس کا ترجمہ کریں تو بنتا ہے کیریکٹر کیریکٹر کا پورا کانسپٹ کیا ہے جی انگریزی کے بحرین میں سے کون سا سیا جی ایشر صاحب آپ کی ہمیں انگریزی کا میں کیا فائدہ بیٹھے کے نہیں اشد آج جیسا کیریکٹر ہیں جی کیریکٹر کی ڈیفنیشن کتنی چیزوں کو کور کرتی ہے ڈاکٹریٹ کر آئے جی اور بڑے آپ سے کورسز کیے کیریکٹر کو ڈیفائن کرو نا بچے کیا بہیویئر اس کا کریکٹر بتا اب دیکھیں جویز صاحب بات کرے گی سی ڈپٹی سیکرٹری اختار صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے کریکچر اور پرسنالٹی کو ڈیفائن کیا تھے دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ پارٹیسپینٹ لگے کہ آپ لاہور گئے انہوں نے کہا جی گاؤں گئے انہوں نے کہا وہاں دو بڑی بادشاہ اپن ہے روچا دیے تو وہاں ایک وکیل بھی جو سن ہیں داتا گائی اور کہنے لگی کہ جنگیر کے مزدور پہ اور اس کے سدبین کے مزدور پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے اپنے دوست لائے ہوتے ہیں لڑکیاں آئی ہیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں ہوتے ہیں اور ان کے مزاروں پہ کیا ہو ہے کہ وہاں نواز پڑے جاتے ہیں اللہ سبحان اللہ جی کریکٹر جو ہے وہ آپ کی شخصیت کی صداقت اس کی صداقت اس کی صداقت سجاعت سخاوت سباحت جی اور تواز و اخلاص یہ جو باطنی صفات ہیں تو شریعت نے اخلاق کو دو زبروں میں کر کے بیان کیا ہے اخلاق فاضلہ اخلاق رضیلا کے باسد لالا ریا یہ اخلاق رضیلہ ہیں جی؟ اور جو ہے تواز و اخلاص محبت شیرخا یہ ہمدردی رحم و کرم یوز الصخا ریات و سخاوت یہ جو ہے یہ اخلاق فاضلہ ہے جی تصور کا موضوع تربیت اخلاق ہے تہذیب اخلاق اور تربیت اخلاق ہے لہذا اور یہ چیز عملی نظری چیز ہے نہیں ہے نظری نہیں ہے عملی ہے مطلب یہ کہ اخلاق کو سیکھنا ہوتا ہے اپنے باطن میں اور سیکھنے کے بعد وہ برتادے میں آتا ہے وہ برتا جاتا ہے اور جس وقت اخلاق برتا جاتا ہے اخلاق کا برتنا جس وقت وجود میں آتا ہے جس معاشرے میں تو اس کا بازار اس کا دفتر اس کی مسجد اس کا اجرا اس کی عدالت اس کے جو ہے حکومتی حکومتی ادارے اور کس ادارتیں وزارتیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ایسی درست ہو جاتی ہیں کہ دیکھنے والوں کو پھر حیرت ہوتی ہے ایک تاریخی واقعہ ہے اعلا سے ایک تاجر ارتعالاتا تھا مدینہ منورہ خرید خوری ونے کے لیے اپنا مال بیچتا تھا یہاں کا خریدتا تھا تو تجارتی معاہدہ ہوتا تھا اس کے اس کے ایک عورت عورت مدینہ کی مدینہ اس کا نام کیلہ تھا کیلہ. کیلہ. کیلہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا تھا اپنا سامان بیچ کر اسے اس خریدتا تھا تو وہ اتنی بات سنی تھی کاروبار میں کہ وہ اس کو مات کر دیتی تھی اس کی سر سے خرید لیتی تھی اپنی چیزیں نہیں بیچی اور قلعہ اپنے بیٹوں کو کاروبار سے جب دیکھو بچو گاہ کو اتنی مہارت نہیں ہوتی چیزوں کی اتنی باتیں اس کے سامنے کرو اتنی تعریفیں کرو کہ اس کو ویشو آواز کو اڑا دو تاکہ سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کی چیز خرید لے لیں ٹماٹر وہ ایک لطیفہ آپ سر ہمارے گاؤں پہ ہمارے گاؤں کے لوگ کراچی بڑے کیے ہوئے ہیں تو وہاں یہ ریلوے اسٹیشن اور جگہ جگہ پر یہ پھلوں کی ریڑیاں لگاتے ہیں تو ہمارے گا, وہ گاؤں, ہم دو دو گاؤں والے یادگی کیا مینیجر نے لگائی ہوئے تو نے لگائی ہوئی ہے دو آدمی آ تو ان کی شکلوں کو دیکھا تو سرخ سفید اور میں انگریز ہے تو کہتے مینیجر سہواد اس کے بعد مکھ کے ورکا جی ہر ایک آدمی کہتے اپنا داغی سہا سب سے پہلے نکالے جلدی دکاندار کا جذبہ ہوتا ہے ناگ پہلے سے اور کھال سی تو آگے کہتے ہیں پٹا تھا داغی بات ہوئے ہوتے ہیں بڑی شیر بندگی کی ہم نے جو ہے تو دکاندار یہ بھارت ہو چیز اور خاص طور سے اگر آپ اس کے دوست ہیں نا تو سیدھا آپ اس لیے اس کی باتوں اور اعتبار نہ کیا کریں گے آپ میں شہر چلا گیا تو آج کا اب رواج ختم ہو گیا تقریباً اس بارے میں بہت رواج تھا یہاں تک کہ تبلیغ والوں نے اپنے مشورے میں یہ بات کی ہوئی تھی کہ تبلیغ والے ساتھی جو ہیں جو افسر ہیں مختلف میکوں کے یا اعزاز کے لباس ضروری ہے ان کے لیے تو کراکولی اور شیروانی پہنا کرے تمہارے جو طلبا تبدیل میں لگ رہے تھے ان کے بارے میں یہ ہوتا تھا کہ اب یہ کراکولی شیروانی بنایا میں نے ہی چیئے خیر وہ کراکولی خریدنے میں گیا شہر میں دکاندار ہے اس کے پاس تو اس کے ساتھ ہمارا طالقات بیٹھنا اٹھنا کھاوا پیتے تھے وہ چیز بھی خریدتے تھے بلکہ اس کے بارے میں بڑے کہاں بنائے وہ بہت ساری چیزوں کو پروپوٹر تو بہت پڑ میں بڑے گاہ بنائے رزاب جب, جب جاتے تھے تو ہمارا بطور وہ کارندے ہوتا تھا میں بیٹھا اس کے پاس ہی کھال نکالی جس کے درمیان میں ایک سفید دال آیا ہے اسپاٹ آیا جس نے ساری افادیت کو ختم کیا ہوا ہے تو وہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب آج آپ کو دکھائیں نجیب چیز دکھائیں یہ خلیلی خال ہے خلیلیال خلیلی اس بھڑپ کو لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ کی زیر ہوئی ہے اس کی نسل کو را تو اس چیز کو خلیلی کہتے ہیں ماشاء اللہ میں نے اس کو اڑا رکھ لیا وہاں پر ڈاکٹر صاحب کہ اس کی ٹوپی بنا ہوگا اور کس اور کیا سوچنا ہے نہ وہ دیکھنا چاہو اس سے کہتے بس خلیلی خان تمہارے لیے بات شاء ماشاءاللہ آپ رکھ وہاں سے کیوں کہ ہمارے کابری نے اس بات کو سمجھایا ہوا تھا کہ ان داروں کی بڑی تاجر کہتا ہے کہ بڑی ٹرک ہمارے ساتھ سیلا کرتی تھی تو کہتے ہیں تو میں بڑی تیار ہو کرایا تھا کسی اتنی بات اس کے ساتھ میں کروں گا کہ مجھے مات نہیں دکھا سکے گی مجھے مات نہیں کر سکے گی اور میں اس سے میرا وہ چیزیں اپنی مہنگی بیچوں گا اور میں سستی خریدی کہتے کے بازار میں داخل ہوا اس طرح بازار کا نقشہ بندہ ہوا ہے وہ جگہ جگہ جانور کھڑے نہیں ہے مجھے, مجھے, مجھے بتایا کہ جانور آپ ہر جگہ کھڑا نہیں کر سکتے آپ نے اونٹ کو, اونٹوں کی کھڑا کرنے کی جگہ وہاں کھڑا کریں گے کہتے بازار میں لید و گوبر وغیرہ بالکل نہیں ہے صاف ستھرا بازار مکھیاں بھی نہیں ہیں بازار میں شور ہنگامہ بھی نہیں ہے اور نہیں ہے لوگوں میں دیکھا ان کے کپڑے صاف ستھرے سفید کپڑے پہنی ہوتا جب ایسا سکون ہے بازار میں کہتے چلتے چلتے میں کے پاس پہنچ گیا پہنچ گیا تو اس نے کہا کہ یہ ہمارا مال ہے یہ اس کی خوبیاں ہیں یہ یہ اس کی کمیاں ہیں اے اس کی قیمت ہے بس وہ خاموش ہو یہ بولنا شروع کرے گی ٹر ٹر کرے گی وہ کچھ دیر بولے گی انہوں نے اسے کہا کیڑا تو یہ ہو کیا کیا ہے بولتی نہیں اور انہوں نے کہا میرے بھائی دراصل ہمارے درمیان ایک پیغمبر آ اور انہوں نے ہمیں تجارت کا طریقہ بتا دیا ہے اور اس کے مطابق میں نے اپنے چیز کے خوبیاں بھی آپ کو بتا دی اس کی کباہتوں کو بھی تذکرہ کر دیا قیمت نے بتا دی اب قیمت پر آپ کچھ کمی بیشی کرتے ہیں کریں سودا کریں بس یہ ہماری تجارت ہے بس کچھ آدمی نے بازار کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گیا سودا کیا کہتا اس نے کہتے باٹا آ گیا تو کھجورے میں خریدنا چاہا تھا وہ آدمی کھڑا ہے اسے کھجوروں کے دور دو ڈہر لگائے ہوئے ہیں اور جی یہ اصلی کھجورے ہیں یہ ذرا ردی کھجورے ہیں ان کی یہ قیمت ہے ان کی یہ قیمت ہے کہتا مجھے داد پچھلے سال میں یہاں سے جب کھجورے خرید کر گیا تھا تو شاہ جی نے کہا تھا اصلی ہے اور آج اصلی تھی آج ردی ملائی ہوئی تھی اور اس سے مجھ پر بیچی تھی اور آج اسے اللہ کی ہوئی ہے دونوں کی قیمت بتا رہا بندہ اس کردار نے بازار کا رکشا بدلا ہوا ہے بازار کو متأثر کر دیا اور دیے حکومت او کے کھانے کو متأثر کر دیا اور اسے قاضی کے درد کو متأثر کیا ہوا ہے اسے ملنے والے لوگوں کو اٹھنے, بیٹھنے والوں کو متاثر کیا ہوا ہے سارے انسانوں کو اسے متأثر کر دیا کردار کی تر... تربیت ہوتی ہے آپ سے کیا جلا کریں خانقاہ جو ہے وہ تربیت کردار کا مرکز ہے اسلامی جو ادارے ہیں مسجد ہے وہ نماز اور عام دین کے بیان کی جگہ ہے یوں سمجھیں کہ گریجویٹ کلاس جو ہے تو وہ مسجد میں ہے اور خانقاہ جو ہے وہ گریجویٹ کلاس سے نکال کر لوگوں کو پوسٹ گریجویٹ کلاس میں لا کر تربیت اخلاص سے ان کو گزارتے ہیں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ صرف زمانے میں ساری چیزیں اکٹھی تھیں حضرت بصیر رحمتہ اللہ علیہ جو حضرت حضر اللہ علیہ کے مرید اور شاگرد اور خلیفہ ہیں اور دادی ہیں سب سے پہلے انہوں نے خانقاہ کی عمارت بنائی اور اس میں ان کے یہ ان کی انسٹرکشن تھی ہدایات تھی کہ جو خاص آدمی میرے ہیں وہ مسجد میں جب میں مکمل کر دوں اپنا کام تو یہاں آیا کریں گے کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ خاص نفیس اخلاقیات کی پوسٹ گریجویٹ ڈسکشن ہے اس میں کوئی عام آدمی لگایا جاتا تھا تو عام سوال کرتا تھا تو سر ناراض بھی ہوتے تھے کہتے اس کے لیے تو میں مسجد میں بیٹھا کرتا ہوں اس بات کو آپ وہاں پوچھا کریں ٹھیک ہے نا اس بات کو آپ وہاں پوچھا کریں اور یہاں خاص چیز پوچھنی ہے تہذیب اخلاق اسلائے نفس یہ بات سیکھنی ہے وہ پوچھا کریں آپ خیر یہ ہمارے کچھ ساتھی کی خانقاہ ہے وہاں پر رہ گیا اور خانقاہ میں جو ریسورس پرسنل نے بلائے ہوئے تھے جن کے ذریعے سے بجنوں کو ترویج کے لیے بلایا ہوئے تھے ان میں سے ایک ساتھی بیان کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے بیان کیا تو اخلاق معاشرت اور معاملات وہ بیان کرتے ہوئے وہ ڈیفائن نہ کر سکے ہمارے وہ الطاف صاحب وغیرہ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈیفینےشن درست نہیں آ رہی میں نے کہا جی یہاں جب آدمی کو جب آدمی ایک چیز کو کلیئرلی ڈیفائن نہیں کر سکتا تو اس کو حاصل کیسے کرے گا سب سے پہلے وہ ڈیفینیشن ہے پھر ایکسپلینیشن ہے اور پھر اس کو حاصل کرنے کی ترسیب ہے اور ایسی ٹیکنیکل چیز ہے کہ اس میں سارے آپ کے علم کا اور سارے تجربے کا چور نکلتا ہے اور ڈیفینیشن کے الفاظ پروفیسر کی ویٹج کو بتاتے ہیں ہم جو کرتے ہیں نا تو ڈیفینیشن کو اور یہ جس وقت ہمارے جو ٹاپ سمجھ طلبا ہوتے ہیں نا تو اس آخر میں ڈیفینیشن پہ کرایا کرتا ہوں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا کتنی پختگی ہوئی ہے تو مقصد کو کتنے کم سے کم الفاظ میں لا کر یہ بیان کر سکتا ہے تو خیر یہ ایک واقعہ میں آپ کو بھیا کیا کر تو بول سینا جے نجیب الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے ہاں جی مورسینہ نحب الدین قبر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ان کی مجلس ان کے مجس ہوئے انہوں نے کسی نے پوچھا کہ گورسینہ کو کیسے پایا انہوں نے کہا اخلاق نم دارد اس میں اخلاق نہیں ہے گورسینہ کو یہ بات پہنچی تو اس نے دو جلدوں میں اخلاق پر علم الخلاق پر کتاب لکھ کر بھیجی انہوں نے جب کتاب لی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ من چرا می نویم یہ اخلاق نم داند ہے من میں گویم کے اخلاق نمارد میں نے کب کہا کہ خلاق جانتا نہیں میں نے کہا اخلاق اس کو حاصل نہیں بیان کرنا اور ہے اس کا حاصل کرنا اور ہے کہ اس کو حاصل ہو اس کو برت رہا ہوں. ایک لطیفہ کہتے سنایا میں نے کہ ہندوستان کے کسی علاقے میں کوئی پٹھان بزرگ چلے گئے تو بڑے اللہ کے تلق والے سے بڑے صاحب دعا تھے بڑی ان کی شہرت ہوئی اور لوگ ان کے متقید ہوئے جاتے تھے تو دوسرا پٹھان چلا گیا اس علاقے میں لوگوں نے کہا کہ آپ کا ایک پٹھان یہاں بڑا بزرگ آئے ہوئے ہیں انہیں کہ گالی والی بھی کبھی دیتا ہے گالیاں نہیں ہے اس نے کہا جب گالی دیتا جب گالیتا ہے کیسا پٹھان لگی آپ اسے بکر ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تو اس کی وجہ سے کہ بگا کر لے گیا اور اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا تو وہ بزرگ نے کہا کہ میں کہہ رہا تھا کہ بہت بزرگی ہوئی تو تعلق ہوا لکھواری جو ایک آخری رہ گیا وہ مری نہیں بڑا جاگ اٹھی ہے پھر اٹھی کوٹھی جاگ اٹھی اور سراہی تو اس, وہ کیا کہہ رہی ہے دو, از, وہ, او, او, حقیقت حال اور نیچر بھی درست ہونی چاہیے نا ہاں جی نرچر جو ہے وہ نیچر کو تبدیل کرتی ہے لیکن اصلیت بنیادی کو ظاہر نہیں کر سکتی ماہرین ماہرین اس کے بارے میں دو جی تو بیان کرتے ہیں نا کہ ایک آدمی جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ عام کا باغ ہے اس کے گرتا گر یہ آم کے باغ کی فائدے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے گردہ گر نل کر لگائے جاتے ہیں نل کر اس کو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے بانس اس کے باغ لگا دیتے ہیں اور اس پر رسی گے ہیں اور رسی کو اوپر لگاتے ہیں یہ سراخ کیے ہوئے نلکیاں لگاتے ہیں نلکر اس کو توتے اصل پاتے پا ہیں باغوں کو آ کر آنوں کو کھا پی لیتے ہیں توتے جب آتے ہیں تو پہلے آ کر وہ بڑے لگی لگی بیٹھ جاتے ہیں تاکہ بانگ کا جائزہ رہیں پھر کس جگہ حملہ کریں تو ملکی لگی ہوتی ہے تو رسی ہوتی ہے وہ گھوم کر اٹھ جاتے ہیں بس الٹے ہوئے اب کوئی سبزی یاد ہے اب کرے تو کیا کرے چھوڑتے ہیں تو گرتے ہیں پکڑتے ہیں تو پکڑے رہے تو اتنے شکاری ہے باغ والا وہ پکڑتا ہے ان کو تھیلے میں ڈالتے میں ڈالتے نلال لال ہے صبح سال کے فکا نے بیان کیا کہ حرام ہے وہ کس براد پر صبح سراد میں سن انیس سو تیس تک کا مضمون تھا ہی نہیں کی کتابیں چلتی تھیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو پنجے سے پنجے سے پکڑ کے کھاتا ہے پکڑ کے کھاتا ہے وہ آرام ہے توتا پنجے سے پکڑ کر کھاتا ہے تو وہ ایک کتاب نوٹ کرے نا یہ ہے پنجے سے مار کے کھاتا ہے پنجے سے شکار کر کے تو پکڑ بھی اس کو کہہ دیتے نا باز نے باز نے کبوتر پکڑا اس اس کو شکار کرے مارا اس نے تو پنجے سے شکار کر کے بگلا تو چون سے پکڑتا ہے وہ پنجے سے مارتا نہیں اس کو اس کے کی ثبوت ہے اس کا اور طوطا جو پجے سے پکڑتا ہے کھانے کی چیز کو سپورٹ دینے کے لیے دوسرے پرندے کو قتل نہیں کرتا ہے سے حدیث بعض بھی پھر آئی ہے اس لیے یہاں طوطے کو لالکے تو بولی صاحبان آپ کو پکڑیں گے ٹھیک کریں گے ٹھیک کیا نلکے سے پکڑ کے ڈالا تھا ایک گزر رہا تھا جو مخلوقات کے حقوق کا بڑا قائل تھا اس زمانے میں اسلاج کری جی؟ امریکہ جو ہے تو طوطوں کے مچھلیوں کے پرندوں کے گو کے بڑا قائل ہے باہر انسانوں پر بم وغیرہ پھینکنا تو خاص بات نہیں ہے جتنی تو شکا اس نے دیکھا سکھا ہو یہ شکاری بڑا ظلم کر رہا ہے اس کو کیا ہے کہ باغ میں کیا ہے اور اس کچارے کی شامت ہوتی ہے تو اس نے کچھ طوطوں کو پکڑا اور پکڑ کر لے گیا اور اس نے کو پڑھایا سکھایا کہ ہم شکاری کے للکوں پر نہیں بیٹھیں گے اگر بیٹھیں گے اور اڑ جائیں گے تو ہم پر فڑ پھڑ پڑا کر اڑ جائیں گے وہ سکھایا سکھایا سب کو جب وہ کہتا اس پر تو شروع ہو جاتے ہم شکاری کے نلگوں پر نہیں بیٹھیں گے جب بیٹھیں گے تو پڑ پڑ پڑا کر اٹھ جائیں گے بس سکھایا اس نے پچاس سو کو اس کے بعد اس کے لا کر چھوڑا تو باقی طوطے کو اس کا خیال ہوا کہ ایک استاد کافی ہے بس باقی سو کو سکھائے گئے وہ سب گئے تو یوں گئے باغ پر تو نلگڑوں پر بیٹھے یہ بیٹھے تو لٹ گئے جب گئے تو باقی چوتھے ایسے لڑک رہا ہے یہ کہہ رہے جی ہیں ہم شکاری کے دستوں پر نہیں بیٹھیں گے اگر بیٹھیں گے اور ہم پڑ پڑا اڑ جائیں گے کہہ رہے ہیں کہہ رہے اڑتے نہیں رٹ لگائے ہوئے اڑتے نہیں بس باقی کو نے پکڑا اور اس رٹ والوں کو پکڑا سب کو اپنے تو یہ تو رٹا ہوا جی صاحب آپ کو یاد ہوں گے وہ رائے میں ایک ہوتے تھے بزرگ لاہور والے کمزور سے ان کا نام تھا ریٹائر اکاؤنٹ سے یہ بڑے کمزور پتلے تھے ان کے ساتھ تینوں میں سے عبد الجیف اور دوسرا کیا نام تھا اس کا نہیں نہیں یہ بات نہ بھی سے وہ کہا کرتے تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ میرے پاس نزلے کی ایک عجیب دوائی ہے اس کو کھاتا ہے آدمی نزلہ تو خاتمہ کر دیتی ہے اس کی تو تاریخیں کر رہا ہو کر رہا ہو اور اتنے میں چیکیں مارے اور نسی ناک بہنے لگے اور بروار سے بار بار صاف کر رہا ہو اور تقریر کر رہا ہو تو آپ بتائیں کہ اس کی دوائی سے بھی متاثر ہوگا تو کہہ کہ گئے دوائی میں اتنی تاثیر تھی نا علی تو آپ کا نزلہ ختم ہوتا تھا آپ کا نزلہ تو ختم ہوا نہیں اور آپ والد صاحب نے تو الگا یہ کر رہا تھا کہ اخلاق حاصل کرتا ہے آدمی حاصل کرنے کے بعد تو برتتا ہے تو لہذا اخلاق آدمی وہاں سے سیکھتا ہے اور صاحب کمال لوگوں سے سیکھتا ہے جو نے اخلاق حاصل کیا اور وہ برت رہے ہیں اس کو برت رہے آدمی آیا ماں عفظ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں اور اس سے خیال سے آیا تھا کہ آپ بڑی مجلس میں اس کی بیچتی کروں گا اور اس کو جذباتی کروں گا نہیں تھا کہ آل فال بولے یہ تو اس نے آ کر کہا کہ کس لیے آئے مہمان کس لیے آدمی کہا میں آیا ہوں کہ آپ کی بیوہ والدہ صاحبہ جو ہے اس کے ساتھ نکال کرنے کا میرا ارادہ ہے تو ہماری طرح سے پٹھان مریض وغیرہ تو گڈیاں تھوڑی ہی ہوتی ہیں ٹھیک کی ہوتا ہے سروس ہو کہتے ہیں منا اور اس پر سمکڑے وہ سے تو کہتے باقی تم با نے سال اس کو جھیلا جھیلا اس آدمی کی بسلا ماحول بغیر لڑے ہمارے قابو میں آدمی نے وہ جب یہ بات کہی اب بڑی مہیلا اتنے آزاد بڑی شخصیت تم نے کہ بھائی اس میں تو رائے میری والدہ صاحبہ کی اس میں تو میری رائے کچھ نہیں کر سکتی رائے میری والدہ صاحبہ کیا. تو ہٹا اور گیا فقط جو میرے ولی کو تکلیف پہنچائے اس کے خلاف میلہ لانا جنگ ہے وہاں گیا اور تڑپا اور پھڑکا اور بس گیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے بندے کی بے کو برداشت کی کیا پڑ گئی آہ پڑ گئی اور آدمی جو ہے وہ پکڑ میں آ گیا تو اخلاق تو اخلاق والے شخصیات سے ہی حاصل ہوتے ہیں کہ اس کے لیے سو شرط ہے اور ایک دو دن کی ایک تقریب دو دن کی بات راستہ ہے دراز جب آدمی ایسے بائنگ کی صحبت میں رہتا ہے تو یہ باتیں رجتی بچتی ہیں گھستی ہیں اندر اس کے بیٹھتی ہیں قرار پکڑتی ہیں عورت سے پھر اس کی شخصیت جو ہے وہ نکھار پاتی ہے ایک انگریز آیا استشاد نزیر رحمت اللہ لے کر دہلی کا بیان سنا دہلی کی جامع مسجد میں اس نے میں کافی عرصے سے غور کر رہا تھا کہ مسلمانوں سے حکومت کیوں چلی گئی کیا مجھے ان کا بیان سننے کے بعد اندازہ ہوا کہ جو لوگ تھے, ان کو انہوں نے پیچھے کر دیا جو لوگ نئے تھے ان کو انہوں نے آگاہ کر دیا جو لوگ ان کو انہوں نے نگریکٹ کیا پیچھے کر دیا اور جو نئے ہیلتھ ان کو انہوں نے ان کر دیا ایک میں ایک کمیشن کے انٹرویو کے لیے یہ ہوا تھا یہ کوئی آہ دس سال پہلے تو آپ میری تو, تو میں میں ہوگی چیئرمین صاحب کے فون سے جڑپ ہوگی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے کہ اب ایک نائل آدمی کو اگر انتخاب کیا جا رہا ہو اور کل ڈپارٹمنٹ کو میں نے چلانا ہے اور وہ کرسی پر میں نے اس کو بٹھایا ہوا ہوں اور جو اہل تھا جس نے کام کر کے سنبھال لا تھا وہ اس کو پھر میں درخواست کروں کام کرنے کی فیس میں آگے لا رہا ہوں کہ بس رائے سرمایہ دار کے آدمی کو تو میں نے کرسی پر بٹھا دیے کام کیوں کر تو آپ آپ بتائیں کہ وہ فرسٹریٹ نہیں ہوگا اور کیا میرے لیے مسئلہ نہیں ہوگا اور کیا میں ملک کو اور میں قوم کو اور میں اس کے شعبہ سے صحت جو ہے اس کو میں کوئی اچھا کنٹریویشن دے رہا ہوں کر یہ باتیں یاد آ رہی ہیں ایک دفعہ فیصلے ہو کہ ایک آدمی ایک لڑکا ایسا فیل ہوا کہ کبھی کون اس کی سفارش میں کبھی کون اس کی سفارش میں آخر ایک میرا وہ برفدار ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب آپ آب مہتاب اباسی کی مجلس میں ڈسکس ہوئے مزیر علاقے. اس بات پر کیا آپ اپرادیوں کو فیل کیا ہے اور آپ بڑے سخت تھے اور آپ اس کو پاس نہیں کر رہے ہیں تو بطور مجھے وہ ہمدردی گایا تھا جس کو میں بتا دوں تاکہ اس کو تقریر میں پہنچے اور یہ اس کو پاس کر دیں جلدی تو لوگوں کی ٹرک تھی اس کو نمید. جہاں سے میں لائے تھے نا فرائے پر خدا مسئلہ یہ ہے کہ میں تو بہت معمولی آدمی ہوں صبح سڑک کر دے رہا میں تو کون چیز ہے میں تو کوئی غور نہیں بن سکتا آپ تو آپ کا تو پریشان رہ بے فکر رہیں پھر یہ کوئی آدمی ہوتا یہ رئیس صاحب یہ رجستاب آدمی ہوتا ہے پریفری میں کمشنر کا بڑی شے ہوتی ہے میں تو کمشنر کا بڑا دبدبا ہوتا ہے کوئی چیز آپ کریں گے اس کی اجازت کریں گے تو پشاور کے کمشنر کو لے کرائے. اور پشاور شہر میں جی میری طرح ڈاکٹر اور کوئی کمشن سب جی اتبا کر میں طلبہ کو جمع کیا ہوا تھا اس ریگولر تھے اور کام نہیں کر رہے تھے ان کو میں نے اس ڈانٹ پکا دی جی. تھی تو دونوں وہ آ کر بیٹھے کمشنر صاحب اسی نے آ کر بیٹھے اور میں نے بیس پچیس طلبہ کی ایک گینگ کھڑی کی ہوئی اور میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے بڑے بڑے مدد لوگوں کے جو سارے بیکار ہوتے وہ ہیں تو میں نے خوب سنائی بات اور کل جو ہے تو میں اگر شیخ صوبہ سید کو تمہاری طرح کر دوں میں کرتا ہوں تو میں ملک پر ملک کی خدمت کر رہا ہوں یا ملک کو تباہ کر رہا ہوں تو ایک میرے تاریخ لکھی ہوئی ہے جو ٹاپ والوں کو سرٹیفکیٹ میں دیتا ہوں تو اس کو لکھا کرتا ہوں تر میں سیدھ کو میں نے کہا کہ اس کو پڑھو اس میں نے کیا لکھا ہوا تو اس میں لکھا ہوا تھا کنٹریبیوشن آف ٹیچر آف پیرنٹس اور آپ کا ہارڈ ورک اور آپ کی ریگولرٹی کلاسوں کی اور آپ کی ہے تو رویہ میرے میڈیکل پیرامیڈیکل کے ساتھ اور چپراسی تک کو میں یاد کرتا ہوں کہ آگ کاؤنٹ لیکن ساری باتوں سے سب یہ آدمی اثر کرتا ہے تو کمشنر صاحب جو باتوں کو صدا دوست بہرے جو اس نے تو دیکھا تھا پرثر کر گیا کہ میں ایک غیر معیاری آدمی دے کر ملک کی خدمت کر رہا ہوں ملک کو تباہ کر رہا ہوں چلو میں امید تو یہ کہ اس کو سیم کچھ مدد ہے اس کے شکارے کیے کہ میں بھی سیف گارڈر دوسری قانون کا جس کا یہ تذکرہ کر رہا ہے فرض یہ ہے کہ تہذیب اخلاق میں شخصیت کی جامع ہم، ہم، ہمارے ثانی رحمتہ ہم اللہ علیہ نے بتایا فرمایا ہوا ہے کہ ہم انسان بنانا چاہتے ہیں ہم بزرگ بھی بنانا چاہتے لاکھ یادی نے ذریعہ آ کر کہ میں یہ سوا لاکھ دفعہ اس میں ذات کا ذکر کرتا ہوں تو کہتے ہیں ماشاء اللہ مبارک کرے لیکن اس یہ شکایت آتی ہے کہ معاملات میں اس نے گڑبڑ کی ہے جیسے کہ معاشرہ درست نہیں ہے لوگوں میں دلزاری کرتا ہے تو اس کو ٹھیک کرتے تھے اور ٹھیک کرنا بھی زبردست ہوتا تھا بڑے بڑے دعاوں کو بڑے بڑے لمح کو بڑے بڑے اوشا کو ٹھیک کر کے رکھ دیتے بہار جی ایک دو دن کی بات نہیں ہے اس کو بہت سے سنتے ہم اس لیے اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا تھا کہ اس کو محسر کرنے کے لیے کوشش کریں جاری ذکر ہمارا جو ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آدمی مل کر کسی چیز کو بطور ایک پیار محبت والے جملے کے اور بار بار اور شوق شوق سے کہتے ہیں تو اس کیسے کے پر اثر آتا ہے اور حادیش میں ثبوت ہے زور زور سے ذکر کرنے کے ثبوت ہے کہ ممبر شریف اور حضول شریف کے درمیان زور زور سے ذکر کر رہے تھے تو فاروقہ میں سے یہ دل میں سے ہے اور مجلس سے جمع کیے صاحب کرام کو پھر ہمارا دروازے بند کرو کوئی اجدمی تو نہیں ہے سب سے کہا کہ ہاتھ کھڑا کرو ہاتھ کڑا کیا صاحب لا الہ اللہ کا لا اللہ کا پھر سب تم جاؤ تمہاری بکرت ہو ہاتھ کھڑا کرنا تو کوئی ذکر کے لیے ضرورت نہیں تھا یہ تو جو پیدا کرنے کے لیے ایک حرکت کرائی گئی تو ہم یہ ضرب لگاتے ہیں نا اللہ کے ضرب لگاتے ہیں یہ بھی ذاتی حرکت ہے توجہ پیدا کرنے اور انسان کے بدن کے اندر چھ چھ جگہ پر ڈیلیکیسیز ہیں جن کو لطایت کہتی اس جگہ پر جب توجہ سے وائبریشن پیدا کر دی جائے تو اس کے سارے بدن کو متاثر کرتی ہے اور اس کے نظریے میں اس کے خیال کو متاثر کرتی ہے توجہ کو متاثر کرتی ہے اس سے ہمارا تجربہ ہے اللہ کی طرف سے جو دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے ہمارے وہ ساتھی جو کو ایجوکیشن میں پر ہیں یا ڈرس میں ان کو کو کام کرنا پڑتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ جذباتی شبانی برنگے تو ہم کیا کیا کریں تو میں نے کہا کہ ضرور کا طریقہ نے آپ کو سکھایا ہے تو اس وقت اہل اللہ, اِلَّ اللہ, اِلَّ اللہ چند بار کر لیا کریں وہ کہتے ہیں واقعی جب اِلَّ اللہ ہم کرتے ہیں تو ایسے معذور کی بجلی کی لہر اٹھی کلب ہے اور سارے بدن میں پھیلی اور سارے غلط جذبات گئے ختم ہو گئے لیکن پہلے اس لہر کو تو اثر کرنا ہوتا ہے تو محرم خان کیا کہا کرتے ہیں جس کی ہر لہر ہے دی؟ دی مجھے آواز نہیں آتی جس کی یار لہر ہے توحید عید و دریاسن ہو تو پہلے وہ لہر باسم حاصل کرنی ہے تو کچھ عرصہ مش کرنے کے بعد آتی ہے ٹھیک ہے لا الہ